الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا ايها المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعِنَا آلِكَ يَا نُونَ <عبّا> سن چودہ سو پینتیس سے نہجرے کی بیسویں رمضان المبارک کی مبارک شب الحمدللہ ہمیں نصیب ہے اور لوٹنے والے اس بابرکت مبارک شب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں نیکیا کرنے والے خوب فعال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے ہم بھی مل کر التجا کریں مولا عز ان کے صدقے جن پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں جو خوب نیکیاں کر رہے ہیں جن کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں ان کے صدقے ہمیں بھی قبولیت والے اعمال کرنے رمضان شریف کی خوب خوب برکتیں سمیٹنے فضل و رحمت کے بارش میں جو فضل و رحمت کا نیو برس رہا ہے اس میں خوب خوب نہاد ہو لینے کی توفیق ہے رفیق تعبط فرمائے ان بابرکت مبارک ساتھوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مبارک موقع ہمیں میسر ہے کہ الحمد مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ بہتا علم کا دریا مدنی مذاکرہ اس کی تیاریوں کا سلسلہ ہے اور اس کی تیاریوں میں آپ کو شریک کرنے کا بھی سلسلہ ہے جو الحمدللہ اس رمضان المبارک میں ہم نے مدنی چینل کی مجلس نے نیا انیشیٹو لیا ہے تو پھر یہ تیاریوں میں ان تیاریوں میں مختلف رنگ ہائے رنگ مدنی پھول سمیٹے سمیٹتے چنتے چنتے ہم بتدریج امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کی طرف بڑھ جایا کرتے ہیں مرکزی مجلس شعرا کے نگران مولانا محمد عمران تاری مد اللہ العلی بھی الحمد للہ جلوہ فرماتے ہیں اور اپنے حکمت بھرے ملفوظات سے ارشادات سے ہم کو مستفید فرماتے ہیں آپ کے یہاں ہو سکتا ہے رمضان شریف کی کوئی اور تاریخ ہو کیونکہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے لیکن آئیے اس بابرکت موقع کو مزید بابرکت بنانے کے لیے آج کے مدنی پھول کی طرف بڑھتے تو کیا آپ جانتے ہیں یہاں سے بات کا آغاز کروں گا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب گناہ کرنے کے سبب عقل ضائع ہو سکتی ہے علم بھول سکتا ہے رسک میں تنگی ہو سکتی ہے دشمن غالب آ سکتے ہیں اور دوسرے جو یعنی لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے اور بھی دوسرے کے اسطنا, دوسرے اس طرح کے اثرات جو ہیں کانسیکوینس جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں ہم اخروبی معاملات میں جو, جو ہوتے ہیں نقصانات گناہ کرنے کے یہ تو ہم سنتے ہیں جانتے ہیں اور بعض اوقات ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گناہ کر کے جو ہے نا میں یہ فائدہ حاصل کر لوں گا دنیا کا یہ فائدہ مجھے نصیب ہو جائے گا مل جائے گا تو ایسا ذہین اور فتین اور اقل مند اپنے آپ کو سمجھنے والا شخص شاید یہ نہیں جانتا کہ گناہ کرنے کی نحوست کے سبب یہ, یہ یہ یہ بھی جو وہ نحوست نازل دنیا میں ہو سکتی ہیں اور ان کی وجہ سے اسے اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امیرہ اہل سنت نے بھی الحمد اس کا ترجیح دلائی تھی احیال علم جلد نمبر تو آج یہی ذہن بنایا کہ اسی سے مدنی پھول آپ کی خدمت خدمتیں پیش کرنا چاہیے تو چلیے اس کے پیج نمبر ون سکسٹی ون پر جو مدنی پھول ہیں لکھے ہوئے اس میں سے کچھ میں آپ کو شیئر کروں گا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض خطاؤں کے سبب انسان دنیا میں ہی امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے دنیا میں ہی امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علاء نبی و علیہم صلاحت وسلام کے امتحان کا ذکر ہوا حد نبی معصوم ہوتے ہیں یہ ان کی شان کے مطابق آزمائش ہے اور انہیں کی شان کے مطابق یہ معاملہ ہے ہمیں یہ مدنی پھول سمجھنا ہے کہ گناہوں کی نحوست کے سبب امتحان میں مبتلا ہو سکتے ہیں اچھا آگے دیکھیے کہتے ہیں حتیٰ کے بعض اوقات خطاؤں کے سبب بندے پر رسک تنگ ہو جاتا ہے امام غزالی کہہ رہے ہیں اپنی صدی کے متدد ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں اور بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے اور اس کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے اور دشمن غالب آ جاتا ہے اب جتنے بھی ہم بڑے پروفیشنل ہوں جتنے بڑے بزنس مین ہوں سماجی حیثیت کے حامل کوئی سوشل پرسنالٹی ہوں ہمیں غور کر لینا چاہیے اور ہم چاہے اس طرح کی آ لمبی لمبی داستانیں سناتے ہوں ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہوں اور بھلے چیلنج کا نام دیتے ہوں انہیں ہمیں یہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کے سبب یہ نحستے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم چیلنج کیا کہہ کر دل بہلائے جا رہی ہوں اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ آزمائشیں ہوتی ہیں تو ہمارے گناہوں کی نحوسوں کا سبب تو نہیں ہے کہیں یہ خیر چلتے ہیں آگے کہتے ہیں موسی کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم الرزق ہم دی یوسیبہ یوسب ہوں یعنی بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے پھر آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھا ہے میرا گمان ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بہت بڑے فقی صحابی ہیں یہ میرا گمان ہے کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جاتا ہے اس روایت کا ہم یہی ماننا ہے جو شخص گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس کی عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی یہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا فرمان لکھا ہے لانت یہ نہیں چہرہ سیاہ ہو جائے اور مال کا نقصان ہو بلکہ لانت یہ کہ انسان ایک گناہ کو چھوڑے اور اسی جیسے یا اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے نے چھوڑا تھا پھر دوبارہ اس میں پڑ گیا تو پھر آگے فرماتے ہیں لعنت ہے نا لانت کا مطلب ہے پھینک دینا دور کر دینا تو اب پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی اور گناہ کرنا آسان ہو جائے تو یہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو ہم ہماری طبیعت پر گناہ کرنا آسان ہے نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے کتنی نیکیاں کر رہے ہیں کتنے فعال ہیں یہ غور کر لینا چاہیے اچھا پھر ایک اور نحوص لکھیے کہ انسان علماء کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے صالحین کی مجالس سے بھی محروم رہتا ہے پھر آگے لکھا ہے بلکہ ایسے شخص سے اللہ اجزب ناراض ہو جاتا ہے تاکہ نیک لوگ بھی اس سے ناراض ہو جائیں اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمیں یہ کیسی یعنی درا دینے والی جو یہ نحوستیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر جو ہے نا برائیاں جو پہنچتی ہیں یعنی یہ تک لکھا ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو یا حالات کی گردش میں آ جاتے ہیں دنوں کی گردش میں اس طرح سے ہم آ جاتے ہیں اور مسائب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے سنیے نظرت سیتنا فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو گردش ایام یا بھائیوں کی طرف سے نا کا سامنا ہوتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے پھر ایک بزرگ کا فرمان لکھا ہے کہ میرے گھر میرا جو گدا جب عجیب قریب حرکت کرتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے تو جب یہ اس وجہ سے یہ سرکشی کر رہا ہے اور ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر کے چوہے میں بھی معلوم کر لیتا ہوں تو اللہ تبارک کا تعالیٰ, تعالیٰ ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے یہ ذہن ہمارا ایکاش بن جائے یہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ آخرت میں بھی نحوس لاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور گناہوں کی نحوست کے سبب آزاب الہی کا سامنا کرنا پڑا جہنم میں لمحہ بھر کے لیے بھی داخل ہونا اور برداشت کرنا اللہ اکبر الیہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت ساری آزمائشوں کا نحوسوں کا یہ باعث بن سکتے ہیں جس کی کچھ معلومات میں نے آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وجل ہمیں نیک بننے نیکیاں کرنے گناہوں سے دور رہنے بچنے دوسروں کو بھی بچانے دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے رحمت الہی ہماری دستگیر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی ہم گناہوں کی نحوست سے بچے رہیں اور آخرت میں بھی گناہوں کی نحوست سے بچے رہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے نیکیوں میں کاش ہمیں لگا دے تو چلیے آگے چلتے ہیں آج سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہماری مدنی چینل کے مدنی عملے نے کوششیں کر کے اپنی اوبی وین کو تو پہنچانا ہے سنگھوئی ضلع جہلم پاک بغداری کا اور یہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں وہاں پر لیکن وہاں بھی جگہ ڈون رہے ہیں لیٹ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ صرف فیضان مدینہ قادر پورہ ضلع مدینہ تو ملتان شریف یہ تو مسکرانے ملتان والے اسلام بھائی ماشاء اللہ چلئے ان سے پھر کر لیتے ہیں بات ہو جائے دو چار دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آلان آلان ما شاء اللہ عز و رحمۃ مرحبا مرحب ماشاء اللہ جناب بدنی مذاکرے کا غلغلہ تو آپ کے علاقے میں کچھ دنوں سے مچا ہوگا اب اس غلغلے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کیا آپ لوگوں نے بھاگ دوڑ کر کے آج کیا ہم ایکسپیکٹ کریں آپ لوگوں سے کیا کیا تیاریاں ہوئی ہیں تیاریوں کا بھی احوال اور آج کی ایکسپیکٹیشنز کا جو امیدیں آپ لوگوں نے لگائی ہیں توقعات باندھی ہیں اس سے بھی ہم بھائی نے کافی کوششیں کی ہیں محمد للہ مرحبا مرحبا اور گلی گلی دعوتیں نہیں ہیں اسلائی بھائیوں نے لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ابھی یہاں ترکیب بنانی پڑی ہے جی اسلائی بھائی کافی جوش اور بربلے کے ساتھ یہاں ترکیب بنائی ہے دعوتیں دی اپنے گاؤں گوتوں کے اندر جا کر ماشاء اللہ مجھے آپ یہ بات کر رہے تھے نا بارش وغیرہ کا غالباً کچھ ہے اس سلسلہ دی دی بارش والا موسم بھی ہو رہا ہے اس وجہ سے تو مجھے حضور سے یہ دی غوث آدم رضی اللہ عنہ کی طرف دھیان گیا ان کی بھی اس طرح سے کرامت ہے نا کہ وہ بیان میں اور بارشوں کا تو یہ تو چلتا آ رہا ہے پرانا اور علم کے پیاسے الحمدللہ علم کے شہدائی یہ بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی رہے mire que inshallah بات بتائیے مدنی احتیاط کے حوالے سے کیا چل رہا ہے اسے بھی بتائیے ڈبل بارہ اسلام بھائی بارہ ماہ کے لیے بھی اللہ اچھا اور ڈویژن میں دس دن کا احتجاب بھی ہو رہا ہے دو اسلامی بھائی ان شاء اللہ بٹھائیں گے ماشاء قافلے ہم عید رات چاند رات کو بھی قافلے سفر کروائیں گے بارہ دن کے بارہ مدنی قافلے سفر کروائیں گے انشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ ماشاء مدنی اطیات کے حوالے سے بھی دھوم مچی ہوئی ہے چار لاکھ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں اور برکتیں ادا فرمائے جن جن اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہیں مدنی مذاکرے میں سنتوں کی خدمت کے سلسلے میں جس طرح سے بھی حصہ ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے محنتوں کو اپنی بارگاہ علی میں مقبول منظوری بخشے اور ان ہمارے لیے آپ کی ان کوششوں میں برکتیں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کا کام استقامت اخلاص اور تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے نیتیں فرما لیجیے مدنی مذاکرے میں آخر تک شامل رہیں گے ماشاء اللہ آپ کے اسلام بھائی بھی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے آستہ آستہ جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی انفرادی کوشش کرنے کافلوں میں ان کو سفر کروانے کرنے اور آخری دم تک مدنی مذاکرے میں علم دین کے موتی چننے ان پر خیر خواہیاں کرنے انفرادی کوششیں کرنے کی آپ بھی نیتیں کر لیجیے مبلغین اسلام بھائیوں کو دوران اسلام, اسلام, اسلام بھائیوں کو بھی نیتیں کروا لیجئے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ جب امیر اہل سنت تشریف لائیں گے تو ان کی بھی نظر مبارک پڑے گی بذریعہ مدنی چینل ان ان سے بھی دعائیں لیجئے گا ان شاء اللہ جزاک اللہ علی صلی اللہ عنا محمد مبارک تو ہماری بات چل رہی تھی گناہوں کے حوالے سے اور گناہوں کی نحوست پر ہم بات کر رہے تھے اصل میں یہ ہوتا ہے ان گناہ کی جو ظاہری کشش ہوتی ہے نا یہ ایٹ ٹائمس اٹریکٹ کر لیتی ہے اور انسان چونکہ وہ پاؤں کے نیچے دیکھنے والا ہوتا ہے جلد باز ہوتا ہے اور ہم جیسے عام لوگ اتنا گہرائی اور اس سے آگے آنے والے جو نتائج ہیں اس کو سوچ کر فیصلے کریں تو اس معاملے میں ہم کمزور ہوتے ہیں مضبوط ہو سکتے ہیں اس, اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے ہم غافل ہوتے ہیں غفلت کا پردہ اور چادر اوڑ کر سوئے ہوتے ہیں تو جو گناہ کی زہری چکا چوند اور چمک ہے وہ ہمیں اس طرف کھینچ لیتی ہیں اچھا پھر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو ظاہری چکا چوند ہے یہی بس اینڈ ہے اور اس کی جو آنے والے کانسیکوینسز ہیں ان پر غور نہیں کرتے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخرت کے معاملے میں لوگ عموماً سست ہوتے ہیں تو جو دنیاوی مال جو گناہوں کی دنیا میں جو سزائیں ہیں ان پر بھی غور کر کے میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں ان پر بھی غور کر کے یعنی جھنجوڑا جا سکتا ہے اور آخرت کے حوالے سے اپنے ذہن کو بیدار کیا جا سکتا ہے تو اس طرح ایک آش ہمیں بھی غور کرنے کی عادت پڑ جائے کہ اگر بل ہمارے حالات میں اچانک پلٹا کھایا ہے تو ہم ہم یہ سوچ لیں کہ حالات تبدیل ہونے سے پہلے ہماری اعمال کی کیفیات کیا تھی اب کیا ہے محلے میں ہمارا کسی بھی وجہ سے مرتبہ کم ہو رہا ہے اطراف میں جو اسلامی بھائی ہیں کلیگز ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں دوست ہیں ان, میں، ان کی نگاہوں میں قدر و منزلت کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو غور کریں کہ کہیں اس کا باعث میرے اعمال کی کیفیات میں تبدیلی تو نہیں ہے کہ فلاں فلاں پہلے میں گناہ سے الحمدللہ بچا ہوا تھا مگر اب یہ یہ یہ, یہ, یہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے اچھا کرائسس آ گیا فائنینشیل کرائسس آ گیا, ہاتھ تنگ ہو گیا رسک میں تنگی محسوس ہو رہی ہے اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر تو اصلاح کے لیے یہ تو سوچا جا سکتا ہے نا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہے یہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اس رسک کی تنگی کا باعث میری برائیاں تو نہیں ہیں یہاں تک لکھا ہے کہ فضول اور لا یعنی کلمات جو لکھ جاتے ہیں نا تو دل میں سختی اور رسک میں تنگی یہ محسوس کرو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے شان یاد پڑھ رہا ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے منہ سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے غلام رسوم بھائی مزاج شریف کیسے ہیں الحمد للہ ربی العالمین اللہ مرحبا الحمد للہ جگہ ہو جی ہاں جی ہاں جگہیں ہو گئی ہیں اور ضلع مدین مدینہ ملتان شریف تھا اور فیضان مدینہ قادر پورا تھا اور موسم بھی وہاں پتہ چلا ملک بھر میں کچھ بارشوں کا سلسلہ ہے جی مگر الحمدللہ للہ اشاخان علم دین اشاقان مدنی مذاکرہ یہ الحمدللہ للہ کر رہے ہیں اور الحمد للہ جمع ہو رہے ہیں اور دیکھیں وہ یہاں سے ہمیں تو نظر آ رہی تھی نہیں ج ہونا شروع ہو گئے ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب لائن پر ہیں لبایک لبایک مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں سوال جواب کر پیش خدمت ہے دارلفتہ اہل سنت آپ کا سوال ہو دارفطہ اہل سنت کا جواب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرحبا طبیعت کیسی مفتی صاحب آپ کو الحمد رب العالمین آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین المین بولے حال آپ کی طرف سوال بتاتا ہوں کہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محراب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور مسجدوں میں جو محراب بنے ہوئے ہیں یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محراب جو ہے تو اس کے بہت سارے مطلب کے مطالب ہیں کئی معنی ہیں اور جو سب سے مشہور اس کا معنی ہے وہ ہے اونچی جگہ جی اونچی جگہ اونچی جگہ اوکے یہ نمایاں جگہ اونس مانا یہ ہے ٹھیک ہے اور اسی معنی کے پیش نظر اور مجید فکان احمد کی آیت ہے علماء علیحا زکری المحراب وجہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس جاتے محراب میں تو وہاں ہر روز کوئی نیا پر ہی مطلب کہ پر فروٹ دیکھتے ایک نئی چیز پاتے تو یہاں محراب کا تبکرہ ہے تو علماء نے غرض کیا کہ اس محراب سے مراد ایک کمرہ تھا اونچی جگہ پر جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اللہ تو اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر ارشاد ہوا حاض مذابق یعنی المحاری نمایاں ہو کر بیٹھنے کی تلاش سے بچو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوثاف ہیں ان اوثاف کے تعلق سے سیرت اور حادث کی کتابوں میں الفاظ نقل ہوئے کانا یکر المحاری یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمایاں جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے یعنی گول پھر کر بیٹھتے تھے اور نمایاں اونچی جگہ پر یا صدر جو مجلس ہوتی ہے جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے تو مہراب کا لوگ بھی مانا تو اونچی جگہ ٹھیک ہے اور پانچ لوگوں نے بیان کیا یعنی بعض جو اہل لغت ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محراب کا جو لفظ ہے یہ ہر سے نکلا ہے محراب ایک لفظ ہے اور اس کا اصل ماتا جو ہے ہر باندھ جنگ ٹھیک ہے تو پرانے زمانے میں بھی پچھلی میں بھی عبادت گاہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا جہاں سے شیطان سے جب کی جائے گری اسے محراب کہاں گیا اس میں ضرور رہی ہے اب رہی یہ بات کہ محراب کی ابتدا کب ہوئی تو محراب جو ہے وہ میں پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ مساجد کے اندر محراب نمایاں جگہ پر نہیں ہوتے یعنی اونچے بنانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جس سطح پر فرش ہے اسی سطح پر مہراب بنائے جائیں گے صحیح. تو محراب جو ہے وہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کے زمانے میں تھے نہ صحابہ اسلام علیہ مرض کے زمانے میں تھے جی جی بلکہ محراب کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ربی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عبد الملک کے دور حکومت پہ سب سے پہلے مسجد نویر شریف میں میرا بنوایا اللہ اللہ اور اب دیکھیے ایک احتراج کے عام طور کا جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جہاز کے ذریعے جاتے ہیں گھوڑے پہ جائیں کچرے پہ جائیں اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ عمور دنیاوی ہیں اور یہ عمور دنیاوی اور چیز ہوتے ہیں عبادت اور تابوت اور چیز ہوتی ہے تو آپ وہ مثال دیں جو عمر عبادت کے طور ہو یا عمر آقد کے طور پر ہو تو مسجد کیا ہے معدد ہے عبادت کی جگہ ہے تو مسجد کے اندر ایک اضافہ اور ایک ایسا اضافہ جو آج چودہ سو سال ہو گئے چلتا ہوا چنا رہا ہے تو امت نے اس کا انکار نہیں کیا کس اضافے کا اور لیکن مودی نے یہ کہا کہ یہ بدت ہے لیکن بدت کہنے کے باوجود اس کے فوائد بیان مثلاً کیا فو بیان کیے کہ بڑی اچھی بات ہے جو مقاصد شریعت ہے اس کے مطابق ہے مثال کے طور پر اس سے سب سے بڑا مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ امام کو کہاں کھڑا ہونا ہے یہ متعین ہو جاتی ہے جگہ کی امام کا سف کے وقت میں کھڑا ہونا سنت ہے کھانے hmm. نے بیان کیا امام اہل سنت عدی اللہ کرنوں کا رسالہ ہے برائے عمان کے اوپر سیراب جی جی. کے اوپر شریف میں, ہمارے فکا نے بیان کیا کہ محراب جس بناوٹ کا نام نہیں ہے یہ محراب سوری ہے حقیقت میں امام جہاں بھی کھڑا ہوگا جیسے بعض اوقات امام جو ہے وہ سین میں کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کے تف کا جو وسط ہے وہ اس کو فالو کرے گا تو محراب بنانے کا ایک فائدہ تو یہ بیان کیا علماء نے کہ اس سے وسط متعین ہو جاتا ہے سنت کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے دوسرا یہ بیان کیا کہ اپنا اس کے ذریعے جو ہے وہ قبلے کی جو تعین ہے وہ آسان ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ہر مسجد ایسے نہیں ہوتی کہ جو مربع پر مربع کی شکل میں اور سیدھا کھڑے اوپر ہی قبلہ آ جائے آری ٹیڑھی جو ہے نا وہ دیواریں ہوتی ہیں اس میں جا کے اپنا نکالنا پڑتا ہے ایریا تو بنا دیا جائے تو اس کے سید میں سفید شری آ جاتی ہیں اصل دار و مدار کسی بھی نئی چیز کا کسی بھی اضافے کا جو مقاصد شریعت پر ہوتا ہے اگر وہ چیز مقاصد شریعت کے حوالے سے بہت اچھی ہے اس کے فوائد ہیں تو اس کی تحسین کی جاتی ہے بدت کے اس پہ رد نہیں کر دیا جاتا محراب سب سے بڑی مثال ہے پوری حکومت مسلمان اسے قبول کیا ہے میں لکھا ہے اور قبول بھی کیا ہے اور آج پوری سے مسجد آپ کو نہیں ملے گی کہ جو آپ سے خالی ہوگا گلوری صاحب تو آه یہ آه اس کی تاریخ تھوڑی سی جزاک اللہ اچھا وہ میں مفتی صاحب آپ نے دوران جواب نمایاں نششت کے حوالے سے ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمایاں نشست کے متعلق آپ نے جو بدنی پھول دی اس نمایاں نشست سے کیا مرا جیسے کہ اگر خطیب ہے یا کوئی مقرر ہے یا اس طرح کی کوئی بھی آتی ہے تو ان کے لیے نمایاں نشست ہوتی ہے اب کسی کو بیان کرنا ہے یا کسی کو کوئی واضح کرنے ہے تو اس کے لیے نمایاں نشست ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر ہی وہ واض و نصیحت کرتا ہے یا اپنے دیگر معاملات کرتا ہے تو اس سے کیسے تقابل کریں گے آپ اصل میں ایک سے ایک میں نے وہ الفاظ پڑھے جو عادش کی کتابوں میں لکھے ہوئے کانا یکا المحارف لیکن امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ نے امام عبدالرحف مناوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ نمایاں جگہ کی تلاش جو ہے نا یہ مکرو ہے کہ بننا چاہے منافست کرے آگے بڑھے کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں یہ مکروہ ہے اگر کسی کو اس کے شلف کی بنیاد پر اس کے مقام اور مرتبہ کی بنیاد پر بٹھایا جاتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے اور کچھ محراب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ رسول اکرم اللہ کے مبارک پر محراب کیجیے گا ممبر کی مثال سامنے ہمارے ممبر تو ہوتا تھا نا آپ علیہ السلام کے خطبہ اشار فرماتے تھے تو ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ اشاعت فرماتے تھے تو ایک وہ جو بات یان کی گئی وہ اور انتظار کے تعلق سے ہے کہ آپ علی پاکستان کی طبیعت میں لیکن جس کو بٹھایا جائے تو اس کا بیٹھنا جائز ہے لیکن پیدا کرنا کہ میں یہاں جا کے بیٹھوں اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا اور اگر کسی کو کوئی ایسا نمایاں مقام پر نہ مطلب بیٹھنے کی آفر کی جائے نہ ملے تو اس کا دل میں اس کو برا بھی جاننا مناسب نہیں لگتا یہ حال ہوگا بعض لوگ ایسا ہوں گے کہ ان کو او... ان کی جگہ ہی دی جانی چاہیے تھی اور بعض لوگ ایسا ہوں گے کہ ان کو برا نہیں مانگنا چاہیے یہ اس عصب حال ہوگا شری اور سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سمیر اختاری باب المدینہ ترقی سے میرا تعلق ہے میرا یہ سوال ہے کہ قیام کے دوران الٹا ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فافظ ہو جاتی ہے جزاک اللہ خیر و احسن فنجے گا علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, رحمت اللہ لبائک. قیام کے دوران الٹے ہاتھ پر نماز کے کٹنے کا دار المدار نہیں جی. دار و مدار ہے جی اصل دار المداد ہے ایسی ایکٹیویٹی پر کہ جسے مفت نماز قرار دیا جائے یعنی وہ اس حیثت میں آ جائے کہ دیکھنے والا اگر اسے سمجھے تو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا پھر شب گزرے کی نماز میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب کسی نے سداد رکھا ہوا ہے اور نیچے سے الٹا نکال دیا چارد برقرار ہے تو میں نے سمجھتا کہ اس کیفیت کو وہ دیکھ کر نماز نہیں سمجھے گا نماز ہی سمجھے گا اس کو جی تو جی صرف جی الٹا ہاتھ قیام میں الٹے ہاتھ کی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی ہاں کوئی ایسی اس نے اپنائی اس کو مخصف نماز کہا جائے تو پھر نماز ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ مکرو ضرور ہے قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کو حرکت نہیں میں نہیں لانا چاہیے صحت ہاتھ سے حرکت کرنا چاہیے اور جو بقیہ اراکین ہیں جیسے رکو سوت کاڈا وغیرہ اس میں اُن کے ہاتھ سے مطلب حرکت کرنے چاہیے خواہش وغیرہ کی حاجت پڑے تو مفتی صاحب اگر چند لمحے ہمیں دیں تو ہم ضلع جہلم سنگوئی کے اسلامی بھائی سے کچھ دو کلمات لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی الحمد للہ حال اچھا اب ابھی سے دکھا رہے جنگل ویرانے میں ویرانے میں ساتھی ہے کیوں ڈرا رہے ہو لوگوں کو اچھا کیا پوزیشن ہے اسلام بھائی آنا شروع ہو گئے ہوں گے جی جی الحمد للہ کثیر اسلام بھائی جو ہے وہ آ رہے ہیں آ چکے ہیں ماشاءاللہ آ چکے ہیں ماشاء وہ چاند راج سے مدنی کافلوں کی صورت جی الحمدللہ عزوجل صاحب پچھلے سال تیس دن کا ارتقاف دو مقامات پر ہوا تھا اس سال ان الحمدللہ عزوجل چار مقام پر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا اچھا یہ ہمارا مفتی اور انشاءاللہ شاء اللہ سے جی فرمائیے تیسٹھ دن کا انشاءاللہ اللہ جلد تریسٹھ دن کا ایک طبیعتی کورس کا درجہ انشاءاللہ اللہ پیش کریں گے اچھا ابھی ہماری مفتی صاحب سے سوال جواب کی جاری تھی تو آپ پر وہ نظر ہوئی کہ آپ بھی بالکل وہ انتظار کر رہے ہیں تو ہم نے کہا چلیں آپ کی طرف آ جاتے ہیں آج اگر آپ آج آج آج اجازت, آج اجازت آج دیں تو مفتی صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو صاحب آمین آمین جی م... جی مفتی صاحب آپ کی طرف پھر آ رہا ہوں نیکسٹ کوشچن وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ذیشان میں جامع المدینہ فضان مدینہ اوکاڑا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ کہ کسی بیماری کے تحت حرام چیز کو کھانا جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری کے تحت حرام چیز کھا سکتے ہیں اور آیا کے اس سے شفا بھی ملتی ہے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب اگر کوئی ایڈوائز کرے یا مشہور ہو لوگوں میں کہ فلاں چیز کھا لینے سے حرام کا خال چیز کھا لینے سے اس بیماری سے شفا مل جاتی ہے کیا فرماتی ہے شریعت مطالعہ لیکن بیماری کے لیے دوا جو ہے لینا جی جی اس کو ضروری بھی کرا نہیں دیا گیا oh. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوا نہیں لیتا جی جی. ایسے ہی نہیں دوا ٹھیک ہے اور انتقال ہو جاتا ہے بیماری میں صحیح تو اسے خودکشی نہیں کہا جائے گا hmm. تو بیماری کے لیے جو دوا ہے اس کی حیثیت اس طرح وہ کی وہ میں نے ارض کی ٹھیک اور ایک شخص جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے جی جی اور وہ گذا نہیں کھاتا ٹھیک ہے مر جاتا ہے تو اسے سب کچھ کہا جائے گا یہ مطلب تھوڑا سا ڈفرینس ہماری سمجھانا پڑے گا آپ کو قوت کا سہول یقینی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرض کا دور ہونا ہی نہیں ہوتا امکانات ہوتے ہیں اور یہ پہلے گل گزن ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ٹھیک تو اس بنا پر بیماری کو بنیاد بنا کر حرام چیز کھانے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے hmm. تو بیماری کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے اور رہی بات یہ کہ شفا ہوتی ہے نہیں تو حرام چیز میں کیسے شفا ہو اللہ ہے حرام میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی ماشاء اللہ مرحبہ بہت, بہت پیارا مدنی پھول کے حرام میں شفا ہی نہیں ہے تو یہ مجھ سے بس بسے اور یہ ذہن میں اس طرح کی سوچیں یہ تو پالنی ہی نہیں چاہیے نا پھر اور اگر یہ بالکل ایک چیز کے ہزار حل مجھے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک طریقہ علاج ہے صحیح ہے اور دواؤں کے اندر تو ایسا ہے بھی نہیں ہے یہ تو جیسے میں لوگ جاتے ہیں تب جاتے اس طرح کی چیزیں پڑتی ہیں کوئی جناب طرح کھلا رہا ہوتا ہے تو کوئی سانپ کلا رہا ہوتا ہے کوئی اچرات کی جناب دعا بنا کر دے رہا ہوتا ہے کوئی شراب کرتا ہے کھیلیں اگر آپ باقاعدہ ایک کی طرف آئے تو بہت سارے حل ملتے ہیں بہت سارے آپشن ماشاء اللہ یعنی آپشن اور بھی ہوتے ہیں یہ بس ایک وہی ظاہر ہے کہ شیطان ہوا دیکھا ہوگا چنگاری کو بڑھاتا ہوگا اور بس میں مبتلا کرتا ہوگا ایک اور کوشچن مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے جی پلیز السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میرا نام احمد رضا ہے میں بابل مدینہ کراچی میں رہتا ہوں Achha? میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کس کی برتھ ڈے آئے تو اسے کس طرح بنانا چاہیے oh. اور کیا برتھ ڈے میں کیک بھی کاٹنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کی طرح آپ کا کوششن بھی بڑا کیوٹ ہے جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں برتھ ڈے اور نام پر جو نا خوشی بھی کتنی ظاہر ہو رہی ہے جی ہاں اصل میں دیکھیں برتھ ڈے بنانا کوئی اصل تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دار مزار ہوتا ہے کسی چیز کے مقافد پر اور طریقۂ کار پر ٹھیک ہے تو زمانہ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ برتھ ڈے نہیں بنانی چاہیے برتھ ڈے اگر کوئی مناتا ہے تو دیکھا ہی جائے گا کس طریقے پر بناتا ہے اور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بناتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے جو نعمت دی ہے یہ اس کے شکر کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے جو سلڈا جو ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادات کرے کوئی جو ہے وہ ناطخانے کا اہتمام کروا لے قرآن کا اہتمام کروا لے گھر میں نیاس کے طور پر جو ہے وہ کچھ بھی پکا لے کیک کٹتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی جو ہے نا اس برتھ ڈے کو رنگ رنگیلوں کا نام دے ناچ اور گانوں کی محفل منعقد کرے یا کوئی ایسے طریقے اپنائیں جو غیر شریح ہو تو یقینی طور پر وہ طریقے ہر حال میں جو ہے وہ غیر شری ہیں اور برتھ और کی تقریب میں بھی غیر شری رہیں گے اور کیک کاٹنے کے کی حوالے سے آمدنی پھول ہے کیک کاٹنا کیا کہیں گے کہ کسی خاص یہ مذہبی کلچر نہیں ہے اچھا اچھا مذہبی کلچر نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی مطلب کہ حرام انہیں حکم دیا جائے اور مسلمانوں میں رائج ہے یہ چیز جو ہے نا وہ ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہے کہ کاٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا تو یعنی نیتیں اچھی کرنے اور نیتیں ریفائن کرنے کی طرح مطلب یہ اس پر تھوڑا یعنی ہمیں ذہن بنانا پڑے گا نا یہ سمجھ لیں گے رواج کی ایسی اس کی اور رواج کو شہریت نہیں کرتی ہاں کوئی کوئی تقریب ہے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو سب چیزیں ہیں اس کے نیتوں پر پھر کر لیں گے سب یہ تقریب اگر جائز ہو تو مکی کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ نیکسٹ کوشچن پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جناب, جناب محمد کوسر نکیال آزاد کشمیر سے میرا سوال یہ ہے جناب کہ کی کیا یہ جو فارمی مرغی ہے جو فارمی مرغی جو گھر میں ختم شریف کرواتے ہیں تو کسی قسم کا بھی جو نیاز نظر کرتے ہیں کیا اس میں یہ مرغی نیاز میں پکا کر دینا ختم میں پکا کر دینا جائز ہے یا نہیں السلام علیکم وعلیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رحمت دیسی مرغ ہے اعلیٰ چیز ہے فارمی مرغی سے نیاز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لیکن اصل جو ڈاؤٹ ہے نا وہ ڈاؤٹ شاید اس کی حلت کے بارے میں لوگوں میں شاید یہ مشہور ہے کہ یہ حلال نہیں ہے جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ جناب مر کا بیج نہیں جاتا اور یہ مشینی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے جو یہ عجیب مخلوق ہیں یہ سب جو نا چیزیں خلت اور حرمت کا بنیاد کی بنیاد نہیں ہوتی کابل مرغی حلال ہے اس کو حلال طریقے پر ضبع کیا جائے حلال اصولوں کے مطابق یہ کسی بھی شخص تک پہنچے تو اس کے کھانے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے اور جب حلال ہے تو اس پر نیاز بھی ہو سکتی ہے اور فاتح بھی دی جا سکتی ہے خالص بات بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں عرض نہیں ہے ماشاء اللہ شکریہ ما شاء مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کی علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے امید اور امید آپ کا عاطفت ہم گناہ گاروں پر قائم فرمائے بھیا کو میڈم اللہ دعائے مفرت سے نوازیے گا اللہ السلام علیکم یہ جو کچھ ہمیں دیتے ہیں نا ان کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ان کا ایک ایک تلیمہ ایک ایک جملہ یہ وہ ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہوتا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے میں بالخصوص ہمارے جو دارالفتا کے جو مفتیان کرام علماء ہیں ان سے جن جن سے میرا رابطہ واسطہ ہے ماشاءاللہ میں پر ایک چیز اب ہنڈریڈ تو ہر ایک سے نہیں ہوتا جی جی جن جن سے, جن جن جی سے, جی جن جی سے جی میرا رابطہ واسطہ جی رہتا جی جی ہے یعنی ایک بڑی خصوصیت ان میں دیکھی ہے جی جی ان میں مدحت جی جی نہیں ہے جی یہ جی یہ ہمیں سمجھانا پڑے مطلب روح رعایت ہوتی جی نا بلا وجہ کی ایک مطلب کہ جیسے کوئی طرح ہو جاتی بہت مطلب کہ جو حکم شریعت ہے یہ دعوت اسلامی کا میٹر ہو یا کوئی بھی ہو بھائی یہ حکم شریعت ہے یہ جزیات ہیں اور جزیات یا کسی چیز کے متعلق قوجہ نہیں جاتی یا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہوتی تو جھٹ سے فرما دیتے ہیں کہ اس پر غور کرنا پڑے گا جیسا مدی مذاکرے وغیرہ میں دیکھتے ہیں یہ بھی یقیناً بھی دل دل دل دل علم دل نافع, نافع ماشا کا ماشا ایک دل بہت اہم ترین ایک علامت ہے اللہ تعالی جسے علم نافع عطا فرمائے تو علم تو عجزی لاتا ہے نا علم غرور تو نہیں لاتا جو علم نافع ہوگا وہ عجزی لائے گا توازو لائے گا اور جو علم نافع نہیں ہوگا اس کے لیے تباہی ہیں اللہ تعالی ان کے بھی علم ممال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی سیکھنے کا جذبہ تھا فرمائی ہاں. یقینا ہمارے جی لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فرمایا ہے جی چاہتا ہے میں بولتا ہوں ان کے متعلق اللہ اللہ اللہ اللہ لیکن ہمیں آگے بڑھنا جی جی ہے ٹھیک ہے بالکل جی چلتے جی جی ہیں کسی بز جی, جی شوہا ایک بزرگ کا جی رمضان آج کون سلح حبیب صلی اللہ بڑے زبردست بزرگ ہیں آج ہمارے اس میں اور ان کا نام ہے حضرت سیدہ حبیب اجمی رحمت اللہ چلیں امیر سنت کی جا اللہ ہے مدین مدین ابا وہ سر بند کی کوئی سوال ہو جائے کوئی باہر ہو جائے جی بابا آج سربند اس سے پہلے میں نے سربند اماما شریف نے دکھایا ہے یہ سربند کے متعلق بابا کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں اللہ ہم سب کو توفک نصیب کرے آپ سے محبت کرنے والے ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو نہیں کر پا رہے عموماً عمل اس میں ہوتا ہے جو نظر آتا ہے یہ سربند نظر آتا نہیں اب نظر آیا تو میں بتا دیجیے اللہ خلاف نفی فرمان سربند جو ہے وہ سنت ہے کہ جب تیل لگاتے تھے میرے صلی آقاف سلم وسلم تو کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھ لیا کرتے تھے سر سرپن اسی کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے مدانی ماحول میں کچھ بھائی کے کئی بھائی سربل شریف کی سنت بھی ادا کرتے ہیں اکثر ہی اب اس سے دور ہے میں نے کہا نظر نہیں آتا نا تو نظر نہیں آتا تو بتانے کا بھی کمی سلسلہ ہوتا ہے شاید ترغیب بھی کم ہوتی ہے اس کی اماما شریف نظر آتا ہے تو بار بار ترغیب ہوتی رہتی ہے پہن لیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے نیت کر لیجیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اس طیب بھائیوں آج اللہ کی رحمت امیل سنت کے سرمند کی زیارت بھی ہوئی ہمیں لیکن جو محبت کرتے ہیں جو متعلق ہوتے ہیں مریدین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے مسرت ہوتی ہے قلبی طور پر تو پھر یہ کہ اب نیت کر لیجئے کہ جب بھی تیل لگائیں گے تو کوشش کر کے سربند کا استعمال کریں گے جی فیلان مدینہ کے اسلامی بھائیوں ہے کچھ چانس ہاتھ اٹھنے کا نیت ہو اپنے مدینہ کے باہر دکانوں پہ مل جاتے ہیں جی اسی طرح ملتان مدینہ لولیا ملتان شریف کے اسلامی بھائی وہاں تو بارش ہوئی تھی نا جی تو انہوں نے ارجن کا کی انتظام کیا ہے نہیں بارشوں والا موسم تھا کوئی میرے خیال میں اندر, کوئی اندر اندر اندر, اندر ہو کوئی ہو جی صلو اللہ تعالی چلے اللہ الحبیب سلو ابھی وہ اچانک نظر پڑ گئے تو میں نے کہا چلے سربند کا مدنی پوری ہم سب کے لیے عمل کا ذریعہ بن جائے میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ ان کی جو کلیت ہے وہ ابو محمد نام حبیب بھی محمد اور وطن ان کا ہے بسرا یہ وہ بزرگ ہیں جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شجرے میں خواجہ حبیب اجمی کے نام سے مشہور ہیں عام طور پر ان کو صرف صوفی بزرگ کے نام سے یا پیر طریقت کے حوالے سے مشہور ہیں حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے دور کے زبردست محدث اور جلال قدر شیخ الحدیث تھے اور ان کے میں نے اساتذہ کی جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے کن کن سے علم حدیث سکھائے تو ان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ جیسے مشہور محدثین کے نام بھی لکھے لکھے گئے ٹھیک ہے ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو ان کی توبہ کے متعلق بھی ہے کہتے ابتدائی دور میں حضرت سعین حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت امیر تھے ٹھیک اور اہل بسرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے اللہ جب مقروض سے قرض تقاضا قرض کا تقاضا کرنے جاتے قرض وصول کرنے جاتے اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہر جانا وصول کرتے اتنے اس معاملے میں ان کی طبیعت تھی اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے ایک روز کسی کے یا وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہ تھا اس کی بیوی نے کہا نہ تو شوہر گھر میں موجود ہے نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے البتہ میں نے آج ایک بھیڑ کی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے البتہ سر باقی رہ گیا ہے اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں چنانچہ کہ آپ اس, سر اس سے سر لے کر گھر پہنچے چھوڑا, چھوڑا نہیں اور روجا سے کہا کہ یہ سر سود میں ملائے اسے اس پکا ڈالو یہ سود کھوڑو بڑی توجہ کے ساتھ سنو میرے سود پر جن کے گھر چل رہے نا اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا گھر سود پر چل رہا ہے وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اب بیوی بی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں آپ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام میں لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں کہ سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے لکڑی بھی خرید کر لائے اور وہ آٹا بھی لے آئے جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آکر سوال کیا جو مانگتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور تجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو دولت بند نہ ہو جائے گا لیکن ہم وہ ہو جائیں گے چنانچہ چاہیے سائل بھی مایوس ہو کے واپس چلا گیا ایسی نیچر دی ایسا دی دی نیچر تھا جب زوجا نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا جس میں سالن بنایا گیا تھا اس میں سالن کے بجائے خون تھا وہ ہڈیا خون سے بھری ہوئی تھی Allah. اس نے آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے اب آپ کو یہ دیکھ کر عبرت ہوئی نا یہ منظر نظر آئے عبرت ہوئی اور زوجا کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں Allah. یہ کہہ کر مکروز لوگوں سے اثر رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آواز سے آوازیں کستے نا جی جی جی تو کہا کہ دور اٹ جاؤ دور اٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے کہ اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے حضرت سید حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت حاضر ہو گئے آئے آئے آئے آئے آئے اللہ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کے بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی واپسی میں جب ایک مقروض شخص کو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ کو دیکھ بھاگنے لگا فرمائیے تو مجھ سے مت بھاگو اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ گناگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے جب آپ اب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا راستہ دے دو اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اللہ اور اللہ تعالی ہمارا نام گنا گاروں میں درج کر لے آپ نے بچوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالی سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے اللہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا اس کے بعد آپ نے اعلان کرا دیا کہ جو شد میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت ضائع خدا میں خرچ کر دی اس ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا کہ دین کو علم علم تحصیل کے لیے سعیدہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات پر عبادت مشغول لیتے چنا مکمل کوشش کے باوجود قرآن مجید کا تلفظ صحیح مقرص سے ادا نہیں کر سکتے تھے اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس میں جو گنا گاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس, اس, اس لائف ہسٹری کے اندر بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو سودی معاملات میں گرفتار ہیں اور جن کا گھر سود کے پیسوں پر چلتا ہے ماض اللہ سما ماض اللہ ان کے لیے یقیناً اس واقعے میں عبرت بھی ہے اور اس واقعے میں توبہ کے بعد جو برکت ہے نا اس کا بھی مطلب کہ ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے میرے میٹھے اور پیارے ساوی بھائیوں آج اشرائی مغفرت کی آخری رات ہے oh. آپ اگر سودی کام کاج میں کاروبار میں سودی معاملات میں مبتلا ہیں اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے خود کو سودی کاموں سے فارغ کریں بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ارتھ کروں گا کہ ہر وہ انداز جو حرام و ناجائز ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے سود گھر کو تباہ اور گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے سود سے دور رہیے بہت, بہت گندی شہ سود بہت گندی شہ سود جس کے گھر میں یہ سود داخل ہوا وہ گھر یہ سمجھے گا اس کی تباہی کے ایام اب شروع ہو گئے جس کاروبار میں سود داخل ہوا سمجھ لئی کہ اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہرکیز ہرکیز سود میں مت پڑی بظاہر یہ مال برتا نظر آتا ہے لیکن یہ آپ کے مال کو دمک کی طرح چاٹ رہا ہے آپ کی خوشیوں کو دمک کی طرح چاٹ رہا ہے آپ کی طبیعت آپ کی صحت آپ کی محبت آپ کے اتفاق کو یہ تباہ و برباد کر رہا ہے یہ سود جس گھر میں آیا تباہی بربادی لایا یہ سود جس ریاست میں آیا تباہی بربادی لایا یہ سود جس کمپنی میں آیا تباہی و بربادی لایا اس سود کے ساتھ تباہی و بربادی جڑی ہوئی ہے لہذا برائے کرم برائے کرم برائے کرم اپنے حال پر اپنے بیوی بی بچوں کے حال پر رحم کریں اور گھر والے بھی مل جل کر کوئی طے کریں کہ سودی کام اور سودی معاملات سے اب ہم کو دور رہنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے الحمدللہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مستجاب دعوات سے یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی یعنی ایسا ایک طرف وہ ایک طرف وہ حال تھا کہ لوگ ان سے دور بھاگتے تھے جی اور پھر توبہ کی تو یہ حال ہو گیا کہ اللہ تعالی نے انہیں مستجاب دعوات یعنی ایسی شخصیت یہ بن گئے کہ یہ دعا ان کی قبول ہوتی تھی ایک عورت کو کسی سپاہی نے ملا بجے مارا تو ظلمن مارا تو آپ نے دعا کہ یا اللہ اس کا ہاتھ توڑ دے اس کا اسی وقت ہاتھ ٹوٹ گیا اتنی آپ کی دعا قبول ہوتی تھی کہ ظالم کا ہاتھ اسی وقت ٹوٹ گیا اور بھی بہت سارے اس عنوان پر واقعات ہیں لیکن چلتے ہیں ہم اب ہمارے ایک اور حصے کی طرف جس میں ہم سنتے ہیں ہمارے متقفین کے اور کے حوالے سے تاثرات سلو البیب اللہ اللہ hayya ali ramzan ramzan hayya ali میں پٹن سے احتکاف کے لیے جام نگر کے فیضان مدینہ میں آیا ہوں یہاں بہت دعائی اور سنت سیکھی اور وجوہ کے فرائض اور غسل کے فرائض سب سیکھے اور مدنی قاعدے میں مخارج بھی سیکھا نماز مکمل سیکھی میں انہیں سے آیا ہوں جام نگر احت کاف کے ہیں تیس دن کے لیے اچانک پاپا کا فون آیا کہ بیٹا احت کاف کے اندر جانا ہے تو میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں پتا نہیں تھا کہ احتکاف مطلب کیا جب بھائی کو دکھائی جائے سیم نہیں, اچھا اتن, نہیں تھی اپنے اپنے رونے جیسا رونے جیسا محسوس کرنے لگتا تھا اور روٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور دعوت اسلامی جیسی خدمت میں نے کبھی بھی کہاں سے بھی کہاں بھی نہیں دیکھی اتنی خدمت والے اور یہ لباس دیکھ کر بہت اچھا لگا اور ایسا لگتا ہے اور روٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں اس میں کچھ بات ہے اس میں کچھ جذبات ہے اس سے اپن کو بہت ساری چیزیں سیکھنے بھی ملے گی اور اگر اس کے اندر اور اندر اتریں گے نا تو بہت ساری چیزیں ملے گی میں سرکار حضور امام احمد رضا کے شہزاد سرکار حجور مفتی آجمین سے مرید ہوں اور اس دور کے اندر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی جو بخلوش مسلق اعلی حضرت کا خوب خوب رہی ہے مجھے دعوت اسلامی سے بڑا پیار ہے بڑی ہمدردی ہے ابھی ہمارے شہر جام نگر کے اندر جو فیضانہ مدینہ بن رہا ہے اس میں ایک مہینے کا اتکاف رکھا گیا ہے تو اس میں بھی میں شریک ہوا اور یہاں بھی ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی نماز صحیح قرآن شریف صحیح ہی کا اور مسئلے مسائل جو دین کے ہے وہ ہم کو بہت جانکاری ملی انشاءاللہ ابھی بھی جو دن باقی ہے اس میں بھی ہمیں خوب علم ہوگا اور یہاں سے ہم ایک مسلق اعلی حضرت کے سپاہی بن کر نکلیں گے انشاءاللہ شاء مدی قافلے میں سفر بھی کریں گے اور حضرت صاحب کا جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے مشلق کا اللہ تعالیٰ سے میری ایک دعا ہے کہ عمر دراز کریں اور ان کے علموں میں بھی اضافہ کرے اور یہ مسلق آلات کا خوب خوب کام کرے اور مسلق اعلیٰ حضرت کو آگے بڑھائے میں بہت پہلے ماڈل تھا بہت فیشن کرتا وہ ہر ایک جگہ گھومنے رہا تھا جس دن ایک دن میں گیا تو داود اسلام میں بیٹھ گیا تو کیا ہے تو اچانک میں نے اس میں آنے کی کوشش کی ان سے ملاقات کی میں حضرت سیکھا اس بارے میں کیا ہے کیا نہیں تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا اور غصہ کا طریقہ سکھایا تو سلاد جامنگر میں تیس دن کافی آپ سے ہو سکے فکر کریے میں کوشش کروں گا اپنے پاپا پا پا سے بات کی پاپاسن کا قافلہ ہے جامنگر میں تو آپ کیا میرے کو ادھر دیتے ہو ٹھیک ہے تجا سکتا ہے وہ ادھر کی میں نے دیکھا کہ میری نماز درست نہیں تھی صحیح نہیں تھی تو مولا نے میرے کو نماز صحیح پڑھنا سکھایا دعوت اسلام میں میرے کو بہت کچھ سکھایا ہے نماز کا طریقہ جنازہ کیسے گسل دیتے کیسے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے کیسے ہر جگہ اور میں نے مدنی چینل دیکھا اور اس میں میں نے بابا جی کو دیکھا اور اس کے بعد میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں ادھر جاؤں پر میں یہاں تک اکیلا پہنچا ہوں حالانکہ ہمارے لاہور سے تیرہ سو لوگ آئے ہیں تو وہ نکل گئے تھے تو میں ان کو چھوڑ کے اکیلا نکلا ہوں اور الحمدللہ پرسوں کی بات ہے کہ میں سو رہا تھا کہ مجھے مدینے پاکی کی زیارت ہوئی اس زیارت میں مجھے ایک غیبی آواز آئی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اب مجھے ابھی تک ملنے کیوں نہیں آئے مگر مجھے یہ نہیں پتا لگ رہا تھا وہ آواز کس کی ہے یہاں آ بڑا بڑا اچھا لگ رہا ہے ذکر ہے کی روٹین بن گئی ہے نماز کی روٹین بن گئی ہے اور الحمدللہ للہ کچھ سیکھے ہی جائیں گے زہرا بابا جی کی باتوں میں کوئی ہے طاقت کوئی دم ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں اور اتنی دور سے لوگ یہاں تک پہنچ رہے ہیں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بے لوز اور بابا جی جہاں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ آٹھ آٹھ گھنٹے اس طرح کام کر رہے ہیں کہ جیسے لوگ ہزاروں روپے تنہا لے کے نہیں کام کرتے تو میں ان کا جذبہ اور ان کی محبت دیکھ کے میں حیران ہوں یہ چیز اگر یہ فیضان مدینہ میں ہیں جنہوں نے ابھی تاثرات دیے ہیں تو یقیناً آپ حیران ہو گئے ہیں آپ کے جذبات جو بھی کچھ اس وقت ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اب یہ کہ کچھ آپ نے کچھ اس طرح کا فرمایا نہیں ہے کہ بعد میں آج سے سنتوں کا پیکر بن جاؤں گا بعد میں مجھے بابا جی کی باتوں میں بہت مزہ آ گیا ہے میں اتنی دور سے اکیلا آیا ہوں تو اب میں سنتوں کا پیکر بن کر اکیلا نہیں جاؤں گا میں مدنی کافلوں میں سفر کروں گا یوں اگر ہیں فیضان مدینہ میں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے تاثرات اس وقت دنیا بھر میں نشر کیے گئے ہیں اگر ہیں تو کچھ آپ کی زیارت ہو جائے اور ہم بھی دیکھیں کہ آپ اب کیا ہمیں کوئی دے رہے کیونکہ آپ وہ ہمارے تاثرات دینے والوں نے اب تو کوئی نیتیں نہیں لی اور اب یوں ہی ہوئی مطلب کہ وہ بس وہ تاثرات دے کر آگے نکل گئے اگر ہیں پیدانے مدینہ میں تو آپ کی زیارت ہو جائے گی ہمیں سکتا آگے پیچھے ہو گئے ہوں چلے اگر اسلائی میں مل جائیں تو بتا دیجیے گا دوران مدنی مذاکرہ ان سے بات چیت کر لیں گے بابا ابھی تراوی ختم ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ چینل پر ہاتھ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں آ اپنے مدنی طریقے سے ان کو مدنی ڈوری سے باندھ سبحان اللہ پڑ گئی نظر جی بھائی جن بابا جی کا ذکر کر رہے تھے نا وہ باپا جی سات آپ کے سامنے اور اب کچھ آپ ہمیں دے دیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مرکز رولیا کے اسلامی بھائی آپ کے پاس نیچے مائک بھی ہوگا مدینہ مدینہ لبھ مدینہ ہمیں کچھ مدینہ السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مدينو مدينو دے دیو بھائی <laughs> بابا جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس میں اظہار کیا ہے مطلب مدینے کی زیارت کا تو اس حوالے سے حالانکہ میں ایسے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں کہتا تھا کہ میں آپ کو مطلب یہ ہے معرفت کی باتیں تو پر یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کے سامنے آ گیا ہوں تو برحال اب تک میں نے جتنی زندگی گزاری ہے بابا جی اس سے پہلے میں نے کبھی آج تک مکہ مدینہ کھا میں نہیں دیکھا اور میں یہاں آ کر یہاں آنے سے پہلے میرے تاثرات کچھ اور تھے پر جب میں یہاں آیا تو یہاں جو مکتب کا رویہ دیکھ کے میرے دل میں آپ کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات پیدا ہو گئی مگر جیسے ہی مجھے یہ خواب میں یہ نظر آیا ایک دم میرے تاثرات بدل گئے تو میرے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت سی پیدا ہو گئی اور مجھے وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی بابا جی کہ وہ غیبی آواز کون سی تھی کہ جو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ تو گئے ہو پر ابھی تک مجھے ملنے نہیں آئے تو بابا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ غیبی آواز کیا تھی آپ نیچے بھائی واپس سے تو آپ نے سوال کر لیا لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کا کیا سوال ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ نیت یہ ہے کہ بابا جی گھر میں اگر رہتے یہاں آ کر یہ کہ بڑی اچھی نمازوں کی روٹین بڑی اچھی ہو گئی ہے اور یہ ہے کہ ذکر و احباب برال یہ کہ بابا جی یہاں سے جائیں گے آپ یہ ایک چیز لے کے ضرور میں جاؤں گا جو میری اس سے پہلے زندگی میں نہیں تھی درود کی کثرت شاید آپ کا یہ بار بار کہنا کہ درود پڑھنے سے رحمت آتی ہے تو شاید اسی وجہ سے میں درود پڑھنا روٹین بنائی تو اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ فیض ہوا کہ مجھے یہاں آپ کے پاس آ کے مدینہ کی زیارت ہوئی پر بابا جی مجھے ابھی تک آپ آب تک نہیں آنے دیا جا رہا ہے <laughs> اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ داڑھی کی نیت بھی ہے بابا جی کچھ تھوڑی سی کمیاں پیشی پیش ہے میں کہتا ہوں وہ تھوڑی سی دور کر کے انشاءاللہ شاء ظاہر ہے میں مسلمان ہوں داڑھی رکھوں گا اور آخرت میں بھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ امامہ بھی رکھیں گے اور داڑھی شریف بھی رکھیں گے اور جب کمی دور ہو جائے گی تو مدنی پھول سنتے استعمال یہ فرمائے کچھ کمی ہے دور ہو جائے گی تو داڑی دن چالو کرو نا داڑھی رکھنا واجب ہے منڈانا حرام ہے تو کمی دور ہو جائے گی اور یہ شیطانی وصوں سے عقا کی سنتیں سجا لینی چاہیے زندگی کا بھروسہ بھی نہیں اور یہ بھی ایک کمیوں میں سے کمی ہے اور میرے میں کمی ہے یہ کہنے کے بجائے کہ میں پورے کا پورا خامیوں کا مجموعہ ہوں اپنا یہ تصور کہ ابھی تک مجھے کچھ بھی مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں سید اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ ارشاد کا یہ کچھ مطلب مضمون ہے کہ میں سب سے برا ہوں تو وہ جو سب سے انہیں امت میں سب سے اچھے ہیں وہ یہ فرما رہے آج بھی کے طور پر ہم کیا ہیں ہم تو واقعی برے اللہ تعالیٰ اچھو گے سچ ہمیں بھی اچھا کر دیں تو کی سنت سجا لیجیے آپ نے بڑا تو لیے, لیے. منڈوائی سے بہت ساری برائیاں ویسے ہی دم توڑ جائیں बहुत آپ کو پھر ही شرم तोड़ گی تو اس لیے وہ آٹومیٹک اسلاح بڑھ جائے گی ان شاء اللہ وہ مدری قافلے کے مسافر بن جائیے ہمت کر کے چاند رات کو مدنی قافلے میں یہیں سے سفر کر لیجئے تو پھر اس کی بھی اپنی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ اور زائر نصیب بارہ دن کا وہ مدنی کورس کر لیں تو تو کیا بات ہے مدینہ مدینہ ہو جائے آپ کو تو یہی کرنا چاہیے چاند رات سے جو بارہ دن کا مدنی کورس ہو رہا ہے یہ اگر ہو سکے تو آپ مدنی انعامات کے وہاں لکھوا لیجئے اپنے نام مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ نام لکھوا کے آ جائیں گے ان فارم بھر, بھر لیں انشاءاللہ اللہ اللہ استقابت